قالوا ولا يطهر يا من قام يا هذا المقصنتك لك رافع الصلبادون ذکر کی ہدایت دا سے بقولش نوا کا ظابر صاحب لگون کی 1929 आसार تام قسم ذبات یعنی عن عاصبن تحب من الرضا بات تیز کی پتیرز مگنا اسمان تفشان دستن بارقامے قلب وتر چہرا رنے ہوئی فيه نار بردن بشرن نشرن بشرن بیر رحمت نعمت تفربت مریادہ <Festival> دا حالت دفا چه دي سبب څه دا مقصد جار رفته چې د حالت نبی رسو ته معلوم نه وديته او خو چې صدا حالت ده ته غړي اذر وا خپل حالت ماني زي ما عرفته زطالاتو ذکر کو دي حالت را عائشه رحه صدا حالت ته دفر استمحال د سبب هو یدي جی سبب څه نه قال لميس سبب میدان او نه دی. و ما دي عاده او کما قال له خوف نمنیا ڈاکٹر تین دی با دمی جلا مشرکین بل ولایق با نے جانی معصر اذا مخلوق دا داردا تے لاز حکم دا اللہ تا نہ کہ صدا نہیں صحیح مشرکین نے چنا بنا اللہ دی غیمان امرت دا انواض امرائی نے کر کے ای خطاب مختلف ڈوٹ پہ والے اللہ مکر کہیں دا اور لفتی سر درسے گنا بیل بیل انواض کر کے نے ملک ملک جمع دا ملعقون دا مل او بیا, بیا حق دا حق دا حمدیر آگئے ملکن شکر او کرا چیزا قانون ہے چیزا جمع رکھئے جمع رکھئے او فرد رکھل آسل کا ملکن شکر آسل کی دو نوکت نماغوز ہے ونکت رسالت طویلے کی گئی فرشتو تو نکہ ملک پہنے کی گئی چیزا مصادی دا اللہ جی دا مجال صلی اللہ علیہ وسلم جی دا مجال دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی آسل لی دی دی بلے رہا ہند نام مخلوق رضی اللہ تعالی عنہ مقصود ذمہ دار 14 مقصود دانہ ہیں ان دا عالم کسان واجہ مخلوق کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالی چا ما چو تم نے کلمن کروی چا ما چو کہ زاد اللہ ذکر دی مدبر کنی وقال ان سے نے مالک قال عبد اللہ علیہ السلام میں سبھی میں کی خلاف جمع تفریح سرجاؤ سارے نا موجود ری چھیلے آدم نے تو شروع کر دیا۔ دوسری انبیاء دو اور سنت तहरी सादाۃ الرسول صاباہ کے فرشتے نے بروہنے کہ یہ تابیدار قوم دے۔ قاضی بغیر کہتے جواب نہ اپنا انداز ہوا خدا حوالے۔ پاڑے پاڑے ش۔ نہ قلب تم دا پالمش جڑا ہرائم پتوانے پی گئے۔ اوپر سیدھی جلا شیطان سوا مطلق نار لگا قبول ش فرشتے صابانہ کرا چھے۔ لازم نہ فلاوشن۔ بندے کہ وہ عالم ہاجی ترتیب کے پیرامصرہ و اللہ اعوذ باللہ من غیر رحم میں مرادلہ سے قدماری ذلیل پیش کرتا ہوں مدثر صدری راڈو کبھی بدی مولا ابن چک خادم راو نے ملکہ نے نما سلام کے حوالہ شروع کرنا لاجے کوئی رسد کے موضوع پر مؤتن خبر تابے <tries> <tries> کے کی اناد پر مرا کا تو ضرور سوئی ہوتے ضرور سرواتیوں کو کھیچڑے مقامات دا ہو جسمانی نو روحانی بے برات حضورت دے در اختلاف مو ذکر کری دا آیت زتینے کا منامی دے نشہیدار چیزتن دے اور کمچنے شنرے کے وقت کتاب التوحید کی, کی تفسیری ذکر کر گئی مائے بخاری راضی آئی کی منگ آتا مقام کی ذکر ہاں آگا در پور رواتن مقامات نشلی علیہ مقامات کے دنو رواتن مخاربت پاکی کر راضی مہرات پاکرے پاکر کی زہم چدا پجسد یعنصری س سیدہ اعتداف جسد عن سیدی سفاس رابی عبدی ہی داری یو کو قدسنا اتیابی براغ براغ راولیشو داری فارد جسد را دی روح تزورت نشتر ہے زین دامرہ تمکہ مرہ تین دو اقعید دی معرات دو حسید یو دو محجد حران محجدی اقصافر یا زین دو محجد خسام در محجرہ برس دی متحافر اول سورت من عید بنی سلیم دو ام حساب و سورت اللہ جم کی ذکرہ اور تینراتہ چٹا تو نے پیٹ پکھی نتی وہ بھی میرے پر تھا عطا نے سماتنہ اکیلا مرادہ کہ جبریل پریشدہ دار کے اسمان کے دروازے دے داغرے قارہ مقرر دی نا بان دے ہم با مضرب دروازہ بان اے لا واقعہ سنا لے کہ قالنا ملائشو دے کرنے ملائش اپو بندہ کے مشورہ وا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَ عَبْدِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَإِذْ جَاءَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى رَبِّهِ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ لا لا لا قالنا اخنا مرما لي وانا ولا نمال <سؤال> ماجو ويا بقل مروا الى ديت قوس به قداسن لي لازم عليك رم دا ان يحيى يسع تر دي لا مارم رسل النبي سمعان دي مرما مرما دي كان من اخين وندين بعدين كان مسار محمد صلی اللہ علیہ وقت مدد یا بادہ زوال <سؤال> بکار میناک تھا بادہ فطر من مرا بندی واقعی انتقال اللہ محمد خبر کل مائنا وہ بتاؤ کی تمالا ملکی ہمہ کو اللہ من 70 الف ملکہ ذات وجود ولیموں پہ ذات کا ابالہ سفرش ہوگی۔ کُل نامت مہمت پہ یہ کہ ہر مس کیا یا ذرا فرشتے اداخرجو کہ لوذیر بہ توار نہ رہی۔ بارم ذات جان تو بطور مخلوقات کی ذات یاد دی۔ لمہ میں کہ کل حضور وذی ہارو کیا میں بیٹری دی نہ وقت رکھنے کو اجرہ۔ بار کرے نبی کو ترید مصاحب الا نبہ پھا می وی دا کہنہ علی لقب شان من گٹوں تیر واٹ واٹی شان من گٹوں دے حجر ک منین و ورہہ کہ انہاں ازام الفیل الی پانی شان دا و گون دا چاڑی بیا اسیہ اربعہ انہار نتی پے یخت سرور ولی دی حیران باتنانی لے باتن دی پٹی و ان حیران ظاہرا و ذھکار دی اسحال تو جبریل ما تو جانب جنتراسمان کے اللہ تعالیٰ دنیا کراتا دنیا خسارے دنیا جنت مقام ابراہیم او حضرت لیکن خوب خبر ہے غا با کے گم جنات اگر معصر علی تلكیہ یاد عبد الله ابن عباس اور وہ ترجیح کہ حجری صد داو تک سپین من اوبہ زمان لب و ثو بن ادب ان کل جی دنیا طلال راغا سرت گم جنات طلال سے حکم ہوئے نما کری دا لے یا خمسون صلاۃن قاتل تاکہ مدرا فقال ما بناد قلت فریدت علی خمسون صلاۃ قال انا قال انا علم بنودن دا قیاست ذکرام بالی ذی قدرت اسر جنت صحابہ دا دا دا شو کیا تجری با درخت ہے سب سچی سچی بچا چیز بجارا بجارا بات ہے بکورہ ملا بجارا کندن بات ہے بکور بکور میں سال سب بندوست کا ما بار بار سالوں خبر کا حد تک چاہیے تمہیں حکم دال تسلیم کو خدا عالمی یاد ہے سلام دین تسلیم کو ممتحکم دلہ نہ ان کا یہ بیان مراد تھی مالی کی بیان میں تو سین بنو دیا ہم نے تک یاد ہے کہ کا عمدہ تو دلیل یہ ما اجراء کا ظاہری فرضی جنا بنت مدنی دین کا میں درت و حق فقط عن عبادی تقبلوا ما در قر بندان دامر پر حاصل واجر اجر کی کمندرا و صاجز لہسنہ عشرہ یذبرکم دین کے لاس کو پند مرزنے خلاصنے کے شن در علاہ بندو اجر بھائی وقال حمام من عددها الى ثمانيه و200 من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عاتق بن ربيعه حدثنا بلال هو قال ملكا ويوم هذا الفرشوز जिक्र कही जो قسم قدر جام جان ان رسول اللہ محمد نے سلام بیان داتا نب اکرم اخبار ان مدہ اقوت انا پر پر اللہ علیہ وسلم تو نے سمینہ جبرین کو سمجھل کہ جبرین کو امر در لاساں بیواز ہو کہ جبرین کو سمجھوا دیکھن اللہ حکم کچھ دنوں کو خرشتا تو موارا کہ آل السماع انداللہ حب فلانا اللہ فلان حب فلان کہ احبو اتاسم سمجھل کہ یحب آل السماع وارف ملک در اکی فوجود او محل دی اسمان دی محل اسلی محل اسلی اسمان فاہلو آل السماع سمیں یو ذر او قبول انہا حب الہی دار شرف دبرنا ریسری مقرر من خدا سماجر کسی مذاکرات ہی بے تھا مقرا دبر نال مرد جیتا مانی تھی جمعہ دراج مارے روپیش ہو تا تا بو تو اندر ذی بی و بی من و خیل تماتن کی سپور ماں پانی جماعت کے شہر ہوئے تھے پاکستان اور موجود ہیں نبی علیہ السلام عمرانی کا بھی عمرانی کا ہے سمرد وہ زیادتا کی بار وقت طلب ہو رہا تو ناز فراد انذرتہ بالله تا اللهم <سؤال> عين البروح العظمتك تذرا قرانك و دستور جبريل صلى الله عليه وسلم وهي دي برات نے جانور دوڑوا تھا اگر نے چاہا غائلہ صلى الله عليه وسلم او اجون وجبل لماك بدا جنا اتا خبر نواغ نے جرینا اور جہاز جماعت میں رکھی کی. دا موقع ان مجھے رفتار سبانی أتسنى الشيبانة تسغى يا يومي جزيلا نبي صلوه تنسلوه تنسلوه وأنا سمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الله خذفينك في شبيل الله لأضو خذنات الجنة أي فل أي فل أي فل نظني فرشتينه كمقرر دفض الواعزور الجنة ألم فقال أبو باك الذي لا توا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتوا أن تكون منهم وبعدتنا عبد الله محمد نفسنا الشيبانة وشامة وبرنا مرمزوري وأنا بسهما تنجد أن النبي صلى الله عليه وس قال لا يا ايها الذين اريقي عليك السلام وقلب عليك ما رحم الله بركاته ورحمه مولا من بعدين و تجباق باب موجود الله تھیشی موجودہ مراد مہاراجا بادشاہ انرطل الله جل الله ينقل اقرا ان جبنا الله عز وجل سلام على الدارون كانوا اهي انرطل الله جل الله قال انا محمد بن القاضي البرنماد الله الله اكبر انا يونس احمد جيريا شكرا لله جل الله اني اباد كتابه يشو كتابي باب زاد واحد الله نادي ودون في رمضان اين القاضي وقاضي القاضي للالابين رمضان ايجار قال رب النساء ان يقال الا اله الا جبر الخير القريه المزله انا لله انا اكبر انا من لا اله الا الله رسول الله ورضى فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ان جبنا دا دا دا دا سمے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 ڈپٹی بن جائے گیار آمین از اکبر آلکم آمین والملائکت از سماعی مصد وجود ملائک وزیر بیار نبسائن انہوں نے جی پریشیر ازنی مقرد پڑی بالی نیسا رزاقار آفکم آمین والملائکت از سماعی آز قاسمانوں کی آگئی جو دیکی آمین کی یا فوقت کی موسیل اللہ ماتقا دینا من زنبی و بیاد نسانہ محمد نادتانہ مقلدن آتتانہ مقلدن اکبر نادم ہمار چینل گرد نعم تسبيح يا يا ذو دع ما سبن الرسول صلى الله عليه وسلم ارمى ما غلطون و هذا جنار لمقابل الفرنات بالله برما ہماری تصاویر تہذیبی جائز بیٹھ گئی جائز کے دن مراک اگر تصاویر تو غیر اور یہ تو کھول بلا قال <تسجل> سليمان قدنا من اددان قدنا عمر انزال من النبي صلى الله عليه وسلم وادخ واد النبي صلى الله عليه وسلم في الله الله عليه وسلم قال الا قال الامام الله لمن خلد بقول قال وكله ملائكه وقرالهم ما قدوا اللهم تقبلنا يا رب نجيرات يا محمد بن الفلاحه يا ترى قد تنادي علينا عدد تنادي علينا تنادي علينا يا النبي يا رب العالمين الله عليه وسلم صلينا على زيار ما راما للسلامه تخلو وربنا يقبل اللهم صل على رسولك اعزبوا تودوا ورا صادم لا تنال الله اكبر غبرنا غبرنا اكبرن اكبرن يونا دون الجوابنا قد نرى دون حاجهنا نرجى نري الصلاتنا قد نها قد ان نري اذا ما ذلك يوم پ ل السلام درشه و سخته ور بر سخت سارغنطقديته <مید> من کوي كما مرا کته ماس د فستان غ تقللباتدي تقفا راي وقان ش معرااق منه یو مل العقببا او شخصغ تقرياتجمع هل الكي دنا او نا بر سردين یو ملاقباغ یمۃ الکعبہ setan e gumrajo to ye dikhi is zarat ko nafsi ala ibn abdi alain milan tarje moshrikeen ban kar da bayan na bazaa pesh ko ibn abdi alain ibn abdi qurran ka jama boz paanch juz bano ke mari tha naam lete jawab wala mein yujib ji ila bar ko jawab maran ka fa zarb daati jamaat ko dawana ke mai da فضلت نور الدر غضب وجل سروان شو وانا مهولم ذو غمد لا فضلت اباني روانو بران ونام سبب هوش کرانم الا وانا قد قرن سالف در سدنم قزز مجبرين قرن سالف مقام قحير در سدنل نے مذر میں کہنتا و خذ بو ہش کرال پر اب حضرات اللتنی ما بارے کرے شہوا نظر نظر ابو پیداف جبرین ترجمہ در باب ذات وجود الملائکہ بھائی کہ جبرین بنا دانی ما دیوانوں کا فقال اننا قد سمعا اور قوم اسلقا اللہ نے کہنا لفظ ستا تھا امارت والے اور کے ردی برکل جبال امام جانو کا نام گلگت میں بقروں ناری اگے ندیم سفر کر جاونی دے لے تا مرو بھی بات امام کے نال پرشتہ کے ساتھ ہوو چھئی تو بارہ نے کفار کی کمتا سے شرما تے سرور تھا بنا دانی میں برکل جبال امام کا فرشتہ مغلط اور اس کے معاذ آوازوں برکل جبال مصنم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال زارق عکم کے غرون فما ان من مسلمانان چانتا بھی مسلمان دعا وہ دین دار اشخاص جل اللہ عبادتوں کی نسبت بیشرم نہ رہی ہوگی بیشرم وہ اپنا شکر خدا کا تمام بھو نے تے تمام عزت حالت جبریل جا تو جبریل نے نظرمیں او ہے اللہ نے جو دفعہ اپ اللہ کا نام لیا تو مجھے گل پڑے ہوا خوف خوف اعلان دی ماں واقعات کا تنوز مکن ان اور وہ جبریل نے جبریل وہ سو ترکی سماپ محمد نند محمد ندیمانا رب فقط سورت ماری بندراج عبدالرحمن سودندینانے عبدالنبی نماز قائم درو یت تدی کو ما میں نے ثورین کی حال عمر بن یسوع جوی رحمت کی نلا پیدرات دنیا لباس حکم جذبات کے عبدالنبی نماز اور وہ رو قلب اورت القلب مانی عین البصر میں عین القلب اور اتے جنام محمد بن توہت جنام زہمد بن زکریا زکریا نبی ہے جنام ہم انل اجوان جادیہ مجروح قرا قدا عزاری تینا کو ہو قبول اللہ و مست ثم زنافر اللہ فقال تاب قل ہے کہ سورۃ الرعد نواں کتاب الجنات جس روپ انداتے جی جلدی بلاؤنگ جی نہوانے کینی پروانے کی نان تو